یہ قرب تر ہے اس سے کہ گواہی جی سے چاہیے ادا کریں آڈریں کے کچھ قسم رد کر دی جائیں ان کی قسموں ہے کے بعد اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو اور اللہ بے حکموں کو راناؤ دیتا